نبئی تو سن تل فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علی والی وسلم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 علم دین کی تعدین کی خاطر جتنا ہو سکا دوزانوں بیٹھ کر خوب کان لگا کر توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا عمل کروں گا دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا جہاں جہاں اللہ کا نام پاک آیا آئے گا وہاں عز وجل اور جہاں سرکار کا اسم مبارک آئے گا وہاں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھوں گا سرور کائنات شاہ موجودات محبوب رب العض والسماوات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے قیامت کے روز اللہ ازد وجل کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا تین شخص اللہ ازد وجل کے عرش کے سائے میں ہوں گے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 مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا یا ہی گرنی محاشل سے جب بڑھ کے بدن یا الہی دا محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو گا منی محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو آمین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد حضرت سعیدنا عبدالرحمان بن علی جوزی علیہ رحمت اللہ القوی نے این الحکایات میں ایک دلچسپ سبق آموز حکایت نقل کی ہے اور اسلامی کے ایشیاتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے اس کے دو حصے بھی جاری کیے ہیں این الحکایات حصہ اول اور حصہ دوم بہت ہی پیاری کتاب ہے اسے ضرور حاصل کریں مطالعہ کریں گھر میں رکھیں ان شا اللہ عز و جل, گھر کے افراد آپ کے بچے بھی اس کو بڑے شوق سے پڑھیں گے اور نصیحت کے مدنی پھول حاصل کریں گے آپ نے لکھا ہے کہ کسی گھر میں ایک عجیب و غریب نادن رہا کرتی تھی جو روزانہ سونے کا ایک انڈا دیا کرتی گھر کا مالک مفت کی دولت ملنے پر بڑا خوش تھا اس نے گھر والوں کو تاکید کر رکھی تھی کہ وہ یہ بات کسی کو نہ بتائیں کئی ماہ تک یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا ایک دن ناگن اپنے بل سے نکلی اور ان کی بکری کو ڈس لیا اس کا زہر ایسا جان لیوا تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے بکری کی موت واقع ہو گئی یہ دیکھ کر گھر والوں کو بڑا تیش آیا بڑا غصہ آیا اور ناگن کو ڈھونڈنے لگے کہ کسی طرح اسے مار ڈالے مگر اس شخص نے یہ کہہ کر ان کا غصہ ٹھنڈا کیا کہ ہمیں ناگن سے ملنے والے سونے کے انڈے کا نفع یہ بکری کی قیمت سے کہیں زیادہ ہے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کچھ عرصے بعد ناگن نے ان کے پالتو گدھے کو ڈس لیا وہ بھی فوراً مر گیا اب تو وہ شخص بھی بڑا سخت گھبرایا مگر لالچ کے مارے اس نے فوراً خود پر قابو پایا اور کہنے لگا کہ اس نے آج ہمارا دوسرا جانور مار ڈالا ہے خیر کوئی بات نہیں اس نے کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچایا گھر والے بھی چپ ہو رہے اس کے بعد دو سال کا عرصہ گزر گیا مگر ناگن نے کسی کو نہیں ڈسا خانہ بھی اپنے جانوروں کے نقصان کو بھول گئے پھر ایک دن اس ناگن نے ان کے غلام کو ڈس لیا اس بیچارے نے مدد کے لیے اپنے مالک کو پکارا مگر اس سے پہلے کہ مالک اس تک پہنچتا زہر کی وجہ سے غلام کا جسم پھٹ چکا تھا اب وہ شخص پریشان ہو کر کہنے لگا اس ناگن کا زہر تو بہت خطرناک ہے اس نے جس جس کو ڈسا فورن وہ موت کی گھاٹ اتر گیا اب کہیں یہ میرے گھر والوں میں سے کسی کو نہ ڈس لے کئی دن اسی پریشانی میں گزر گئے کہ اس ناگن کا کیا کیا جائے دولت کی ہرس نے ایک بار پھر اس شخص کی آنکھوں پر پٹی باندھی اور اس نے یہ کہہ کر اپنے گھر والوں کو مطمئن کر دیا کہ اگرچہ اس ناگن کی وجہ سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے مگر سونے کے انڈے بھی تو ملتے ہیں لہذا ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے کچھ ہی دنوں بعد ناگن نے اس کے بیٹے کو ڈس لیا فوراً طبیب کو بلایا گیا لیکن وہ بھی کچھ نہ کر سکا اور اس کی موت واقع ہو گئی جوان بیٹے کی موت میاں بیوی پر بجلی بن کر گری وہ شخص غزبناک ہو کر کہنے لگا کہ اب میں اس ناگن کو زندہ نہیں چھوڑوں گا مگر وہ ان کے ہاتھ نہیں آئی جب کافی عرصہ گزر گیا تو سونے کے انڈا نہ ملنے کی وجہ سے ان کی لالچی طبیعت یہ بے چین ہونے لگی چنانچہ دونوں میاں بیوی ناگن کے بل کے پاس آئے وہاں کی صفائی کی دھونی دے کر خوشبو مہکائی اور یوں ناگن کو سلح کا پیغام دیا حیرت انگیز طور پر وہ واپس آ گئی اور پھر سے سونے کا انڈا ملنے لگا مال و دولت کی ہرس نے انہیں اندھا کر دیا اپنے بیٹے اور غلام کی موت کو بھی بھول گئے پھر ایک دن ناگن نے اس کی زوجہ کو سوتے ہوئے میں ڈس لیا تھوڑی دیر میں اس نے بھی تڑپ تڑپ کر جان دے دی اب وہ شخص اکیلا رہ گیا تو اس نے ناگن والی بات اپنے بھائیوں اور دوستوں کو بتائی سب نے یہی مشورہ دیا کہ تم نے بہت بڑی غلطی کی اب بھی وقت ہے سنبھل جاؤ جتنی جلدی ہو سکے اس خطرناک ناگن کو مار ڈالو اپنے گھر آ کر وہ شخص ناگن کو مارنے کے لیے گھات لگا کر بیٹھ گیا اچانک اسے ناگن کے بل کے پاس ایک قیمتی موتی نظر آیا جسے دیکھ کر اس کی لالچی طبیعت خوش ہو گئی دولت کی حوث نے اسے سب کچھ بھلا دیا اور کہنے لگا کہ وقت طبیعتوں کو بدل دیتا ہے یقیناً اس ناگن کی طبیعت بھی بدل گئی ہے جس طرح یہ سونے کے انڈوں کے بجائے موتی دینے لگی ہے اسی طرح اس کا زہر بھی ختم ہو گیا ہوگا چنانچہ اب مجھے اس سے کوئی خطرہ نہیں یہ سوچ کر اس نے ناگن کو مارنے کا ارادہ ترک کر دیا روزانہ ایک قیمتی موتی ملنے پر وہ شخص بہت خوش رہنے لگا اور ناگن کی پرانی دھوکہ بازی کو بھول گیا ایک دن اس نے سارا سونا اور موتی برتن میں ڈالے اور اس پر سر رکھ کر سو گیا اسی رات ناگن نے اسے بھی ڈس لیا جب اس کی چیخیں بلند ہوئی تو آس پاس کے لوگ بھاگم بھاگ وہاں پہنچے اس سے کہنے لگے کہ تم نے اسے مارنے میں سستی اور لالچ میں آ کر اپنی جان داؤ پر لگا دی لالچی شخص شرم کے مارے کچھ بول نہ سکا سونے سے بھرا ہوا برتن اپنے رشتے داروں اور دوستوں کے حوالے کیا اور کراہتے ہوئے بڑی مشکل سے کہا کہ آج کے دن میرے نزدیک اس مال کی کوئی قدر نہیں کوئی قیمت نہیں کیونکہ اب یہ دوسروں کا ہو جائے گا اور میں خالی ہاتھ اس دنیا سے چلا جاؤں گا تھوڑی دیر میں اس کا انتقال ہو گیا تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین دیکھا آپ نے کہ مال و دولت کی ہرس مال و دولت کی لالچ نے ایک ہنستے بستے گھرانے کو اجاڑ کر رکھ دیا تو بڑی پیاری بات علماء فرماتے ہیں کہ جو لالچی ہوتا ہے نا لالچی اس کی نگاہ یہ محدود ہوتی ہے وہ صرف وقتی فائدہ ہی دیکھتا ہے درست فیصلہ کرنے میں وہ ناکام رہتا ہے اور نقصان اٹھاتا ہے اس حکایت میں بھی اس گھر کے سربراہ کو سنبھلنے کے کئی موقع ملے مت دولت کے نشے نے اسے ایسا مدہوش کر دیا کہ بیٹے اور زوجہ کی ناگن کی ہاتھوں ہلاکت نے بھی اسے ہوش نہ دلایا اور انجام کار وہ خود بھی موت کی گھاٹ اتر گیا دیکھے یہ دن اپنی غفلت کی بدولت دیکھے یہ دن اپنی غفلت بدولتی سچ ہے کہ برے کام کا انجان برا حبیب صل اللہ علیہ صلی اللہ تعالی محسم تو یہ جو ہرس یہ جو لالچ یہ کسے کہتے ہیں کیا ہم ہرس سے بچ سکتے ہیں ہرس کن کن چیزوں میں ہو سکتی ہے اس کی بڑی پیاری تفصیل دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبت المدینہ نے کتاب شائع کی ہے جس کا نام ہی ہرس ہے لالچ اس میں لکھی ہے ہرس کسے کہتے ہیں کسی چیز سے جی نہ بھرنے اور ہمیشہ زیادتی کی خواہش رکھنے کو ہرس یعنی لالچ کہتے ہیں اور ہرس رکھنے والے کو حریس یعنی لالچی کہتے ہیں تو عام طور پر جو ہمارے ماحول میں یا جو عام طور پہ لوگوں میں جو تاثر پایا جاتا ہے کہ ہرس کا تعلق یہ مال و دولت سے ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کیونکہ ہرس یعنی لالچ یہ کسی شے کی مزید خواہش کا نام ہے تو وہ چیز کچھ بھی ہو سکتی ہے چاہے مال ہو یا کچھ اور تو مال کی خواہش رکھ مزید مال کی خواہش رکھنے والے کو مال کا ہریش یعنی مال کا لالچی کہتے ہیں مزید کھانے کی خواہش رکھنے والے کو کھانے کا حریص یعنی کھانے کا لالچی کہلائے گا یہ اور نیکیوں میں اضافے کے تمنائی کو نیکیوں کا حریص کہا جائے گا جبکہ گناہوں کا بوجھ بڑھانے والے کو گناہوں کا حریص کہیں گے حضرت علامہ عبد المستفی آزمی علی رحمت اللہ القوی لکھتے ہیں کہ لالچ اور ہرس کا جذبہ خوراک لباس مکان دکان سامان دولت عزت شہرت الغرض ہر نعمت میں ہوا کرتا ہے تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں یہ ہرس جو ہے نا یہ لالچ ایسی چیز ہے کہ دودھ پیتا بچہ ہو یا کڑیل جوان یا سو سال کا بوڑھا ہو مرد ہو یا عورت حاکم ہو یا محکوم افسر ہو یا مزدور غریب ہو یا امیر عالم ہو یا جاہل کوئی اس سے بچ نہیں سکتا ہے یہ الگ بات ہے کہ کسی کو ثواب آخرت کی ہرس ہوتی ہے تو کسی کو مال و دولت جاہو حشمت عزت و شہرت کی پرانے باغ میں اللہ سبارک و تعالیٰ سورت النسا کی آیت نمبر ایک سو اٹھائیس میں ارشاد فرمایا وہ اخ دیرا تل انف شخ ترجمہ کنزلیمان کے اور دل لالچ کے پھندے میں ہے تو تفسیر خازن میں اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ لالچ دل کا لازمی حصہ ہے کیونکہ یہ اسی طرح بنایا گیا ہے تو ایک بات اور بھی بڑی پیاری لکھی کہ انسان تو ایک طرف ہے ہرس جو ہے ہرس لالچ یہ اس میں جانور بھی مبتلا ہوتے ہیں کتے کا لالچ یہ بڑا مشہور ہے کہ اگر امیر علی سند نے اس کی کئی مثالیں بھی ارشاد فرمائے کہ ایک کتا اگر کسی مری ہوئی بھینس کے پاس آ جائے اب اس کو وہ کھانے کو مل جائے تو حالانکہ یہ پوری بھینس کھا نہیں سکے گا لیکن جیسے دوسرا کتا اس کے پاس آئے گا نا یہ بوں ہوں کر کے اس کو بھگائے گا کہ بس یہ پوری گائے پوری جو بھینس ہے یہ کھا جاؤں تو یہ اس سلسلے میں ایک عکایت بھی لکھی ہے اور اسی سے مطلب لالچ کا انجام یہ بھی ایک سمجھ میں آتا ہے لکھا ہے کہ کتے کو کہیں سے ہڈی ملی بہت بھوکا تھا اور بڑی تلاش کرنے کے بعد جب یہ ہڈی ملی تو اس نے منہ میں دبایا اب, اب کوئی جگہ ڈھونڈنے لگا تھا کہ جا کر ہڈی کو کھائے تو ایک نہر کے کنارے کنارے چل رہا تھا ایک دم اس کی نظر جو ہے نہر میں پڑی اب نہر میں جب پڑی تو اس کو اس پانی میں اپنا عکس نظر آیا وہ سمجھا کہ میرے آس پاس ایک اور کتا ہے اور اس کے منہ میں بھی ہڈی ہے تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ اس دوسرے کتے کی ہڈی بھی میں چھین لوں مگر جلدی اس نے اپنا ارادہ بدل دیا کہ چھوڑو اپنے پاس بھی تو ایک ہڈی ہے یہ اپنی کھالے ہیں. میں اپنی کھالوں لیکن یہ سوچ اس کی لالچ پر غالب نہ آ سکی چنانچہ اس کے دل میں پھر سے یہ خواہش ہوئی کہ اس کی ہڈی بھی میں حاصل کر لوں تو فوراً اس ساتھ والے کتے کو ڈرانے کے لیے اس نے اس کی طرف منہ کر کے بھو کیا اب جیسے بھو کیا تو وہ جو ہڈی تھی وہ بھی پانی میں گر پڑی تو یوں وہ اپنی ہڈی بھی جو ہے وہ اس لالچ کے چکر میں جو ہے گوا بیٹھا تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں ہرس کی تین قسمیں یہ علماء بیان فرماتے ہیں کہ ایک ہوتی ہے ہر محمود اچھی ہرس دوسری ہرس مضمون یعنی بری ہرس بری لالچ اور تیسری ہرس مباح یعنی جائز ہرس لیکن اس تیسری ہرس میں اچھی نیت ہوگی تو یہ ہرس محمود بن جائے گی اور اگر بری نیت ہوگی تو مظموم بن جائے گی تو پتہ یہ چلا کہ ہر ہرس یہ بری نہیں ہوتی بلکہ ہرس کی اچھائی یا برائی کا انحصار اس شے پر ہے جس کی ہرس کی جا رہی ہے جس کی لالچ کی جا رہی ہے لہذا اچھی چیز کی ہرس اچھی اور بری کی ہرس بری ہے مگر اچھائی یا برائی کی طرف جانا یہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے جیسے رضا الہی کے لیے نیک مال کیے جائیں انشاء اللہ زوجل یہ جو نیکیاں ہیں یہ بندے کو جنت میں داخل کر دیں گے تو لہذا نیکیوں کی ہرس جو ہے یہ پسندیدہ ہوتی ہے نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکوٰۃ ہے صدقات و خیرات ہے تلاوت کرنا ہے اللہ کا ذکر کرنا ہے درود پاک پڑھتے رہنا ہے حصول علم دین حاصل کرنا ہے سل رحمی کرنا ہے خیر خواہی کرنا ہے نیکی کی دعوت دینا ہے برائیوں سے روکنا ہے یہ سب وہ عوامل ہیں کہ جس سے نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے تو بندہ اگر غور کرے کہ میرے اندر اگر یہ جذبہ ہے کہ جیسے ہی مؤذن کی صدا آئی حیا الفلاح آؤ نماز کی طرف حیا الفلاح آؤ فلاح کی طرف تو میں اپنی کیسی کیفیت پاتا ہوں میں بھی لب کے کر آگے بڑھتا ہوں یا توجہ ہٹا دیتا ہوں موزن کی صدا اگر میرے کانوں میں آ رہی ہے اصلاح تو من النوم نماز نیند سے بہتر ہے تو میں غور کروں میری طبیعت کیسی ہے کیا مجھے نیکیوں کی طرف رغبت کرنے میں میرے میرا بستر چھوٹتا ہے کہ نہیں میں مسجد میں پہلے آنے والوں میں شامل ہوتا ہوں یا نہیں اس لیے کہ پہلی سب کی فضیلت زیادہ ہے میری کیا کیفیت ہے تو یہ جو نیکیوں کی ہرس ہے میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتا ہوں میں بازار میں اگر داخل ہوتا ہوں تو بازار میں داخل ہونے کی دعا پڑھ لیتا ہوں میں جب گھر میں ڈاک سے نکلتا ہوں تو گھر سے نکلنے کی دعا پڑ لیتا ہوں میں سیڑھیاں اترتا ہوں تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کا ورد کرتا رہتا ہوں میں جب اونچائی کی طرف چڑھتا ہوں تو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے رہنے کی عادت بناتا ہوں میں اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنے کی غرض سے اکثر نگاہیں نیچی رکھنے کی کوشش کرتا ہوں مجھے فضول باتیں نہ کرنی پڑے اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کچھ نہ کچھ میں لکھ کر گفتگو کروں تو یہ اگر میری طبیعت ہے اس کا مطلب مجھے نیکیوں کی لالچ ہے میں چاہتا ہوں کہ میرے نامۂ اعمال میں نیکیوں میں بڑھوتی ہو جائے بڑھوتی ہو جائے میں نماز پڑھتا ہوں لیکن امام کے ساتھ پڑھتا ہوں اس لیے کہ امامے کے ساتھ نماز پڑھنا یہ ثواب کو بڑھا دیتا ہے میں دن کا اکثر حصہ باوضو گزارتا ہوں اس لیے کہ باوضو رہنے والا یہ بھی با, باوضو رہنا بھی عبادت ہے تو یوں مجھے یہ عبادت کا ثواب ملتا ہے تو یوں میرے میٹھے میٹھے جو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں روزمرہ کے اپنے جو معاملات ہیں اس پر غور کریں میں سیدھے ہاتھ سے چیز لیتا ہوں سیدھے ہاتھ سے دیتا ہوں اس لیے کہ یہ سنت ہے تو یہ چیز میری نیکیوں میں اضافہ کرے گی میں جرود پاک کی کثرت کرتا ہوں جب جب مجھے موقع ملتا ہے میں اہتمام کے ساتھ میں تلاوت قرآن کا معاملہ کرتا ہوں روزانہ رات میں سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتا ہوں سورہ مول شریف کی تلاوت کرتا ہوں صبح بھی میرے اراد وظائف کے معمول ہیں میں رات سونے کی جلد کوشش کرتا ہوں کیونکہ نماز تحجد کے لیے اٹھوں اس فضیلت کو حاصل کروں میں فجر کی نماز پڑھنے جب جماعت کے ساتھ جاتا ہوں تو ذکر و اصکار میں مصروف رہتا ہوں اور یوں سورج طلوع ہونے کے بعد اس شراب کو چاش کی نماز ادا کرنے کے بعد میں گھر آتا ہوں تو یوں میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائی اگر ہم غور کریں اور سوچیں تو اپنا تو محاسبہ کر ہی سکتے ہیں کہ میری طبیعت میں نیکیوں کی ہرس ہے یا نہیں ہے اور اگر یہ نہیں ہے تو آئیے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول یا ہمیں یہی تو سوچ فراہم کرتا ہے کہ اس مختصر سی زندگی کو اس طرح گزارنے کی کوشش کریں کہ رب تعالی ہم سے راضی ہو جائے قیامت کے دن پیارے محبوب علی سلاۃ وسلام کی ہمیں شفاعت نصیب ہو جائے اور ایسا معاملہ ہو جائے کہ جنت میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جگہ نصیب ہو جائے میرا ایمان سلامت رہے اس طرح کے معاملات کرنے کے لیے اللہ کی رحمت دعوت اسلامی کا یہ مدنی ماحول ہے کہ ہمیں یہ سوچ فراہم کرتا ہے پھر جس طرح گناہوں کا ارتقاب ممنوع ہے اسی طرح ان کی ہرس بھی ممنوع اور مضموم ہوتی ہے کیونکہ اس لالچ اس قسم کی لالچ یہ گناہوں کی جو لالچ ہے اس کا انجام کیا ہوگا آتش دوزخ میں جلنا مثلا رشوت ہے اگر اس کا میرا لینا دینا ہے میری چوری کرنے کی عادت ہے بدنگاہی سے میں اپنے آپ کو نہیں بچاتا ہوں ماد اللہ بدکاری کے جرم میں مبتلا ہوں حکب جا کے مرض میں مبتلا ہوں فلمیں ڈرامے دیکھنے کا بہت شوق ہے گانے باجے سننے کا بہت شوق ہے نشے کا عادی ہوں میں جوئے کی میری لالچ ہے جوئے کا مرض میں مبتلا ہوں ریبت کرتا ہوں تومت کرتا ہوں گالی گلوچ بدگمانی لوگوں کے عیب ڈھونڈنے دوسروں کے عیب اچھالنے کہ مجھ میں مضمون صفتیں موجود ہیں تو غور کریں کہ یہ تو مجھے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ افعال مجھے جہنم میں داخل کر دیں اور دعوت اسلامی میں ان امراض سے بچنے کے لیے بھی مدنی ذہن ملتا ہے اور پھر ہم جا بجا نعرے لگاتے ہیں کہ غیبت کے خلاف جنگ غیبت کے خلاف جنگ چگلی کے خلاف جنگ بدنگاہی کے خلاف جنگ جن یہ جنگ جاری رہے گی تو یہ شیطان کے خلاف جنگ تو یہ نہ صرف خود گناہوں سے بچنا ہے بلکہ اللہ کی رحمت ہے یہ مدنی ماحول ہمیں وہ سوچ فراہم کرتا ہے کہ دوسروں کو بھی گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں گے پھر تیسری بات ہر سے مباح یعنی اگر کوئی مباح کام اچھی نیت سے کیا جائے تو اچھا ہو جائے گا یعنی مباح کا مطلب ہم نے سنا تھا کہ ہر سے مبار یعنی جائز ہرس یہ اگر اچھی نیت سے کیا جائے تو اچھا ہو جائے گا اس کی ہرس بھی اچھی ہوگی اور اگر وہی کام بری نیت سے کیا جائے گا تو برا ہو جائے گا اس کی ہرس بھی مضمون ہو جائے گی یعنی کچھ بھی نیت نہ ہو تو وہ کام ہرس سے مباح رہے گا میرے آقا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 ان کا حکم الگ الگ نیتوں کے اعتبار سے مختلف ہو جاتا ہے اس لیے جب بھی کسی مباح سے عبادت پر قوت حاصل کرنا یا عبادات تک پہنچنا مقصود ہو تو یہ مباحات یعنی جائز چیزیں بھی عبادات ہوں مثلاً کھاتے پیتے ہیں اب کیوں کھاتے پیتے ہیں ایک تو جواب ہوتا ہے کہ جناب بھوک لگی اس لیے کھا رہے ہیں اے کیوں کھا رہے ہیں بھائی بھوک لگی اس لیے کھا رہے ہیں امیر اہل سند دامت ہمیں علم نیت عطا فرماتے کہ کھانا کھانے سے پہلے نیت کریں کہ اس کے ذریعے عبادت پر قوت حاصل کروں گا تو اب یہ کھانا کھانا بھی عبادت میں شامل ہو جائے گا اچھی نیت ہو جائے گی تو اس طرح کئی مثالیں جیسے عطر لگانا اب میں سے اکثر نے عطر لگایا ہوگا اب یہ مباح کام ہے جس پر اچھی اچھی نیتیں کر کے ثواب کمایا جا سکتا ہے چنانچہ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ عطر لگانے کی ہرس ہو تو اس کی یہ ہرس محمود ہوگی عارف بلا محقق الطلاح خاتم المحدثین حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی ال رحمت اللہ القوی لکھتے ہیں کہ مبہ کام میں بھی اچھی اچھی نیتیں کرنے سے ثواب ملے گا مثلا خوشبو لگاتے ہیں اب خوشبو کیوں لگائی خوشبو لگانے میں اتباع سنت کہ خوشبو لگانا سنت ہے اور مسجد میں جاتے ہوئے تازی مسجد کی نیت بھی کی جا سکتی ہے فرہٹ دماغ یعنی دماغ کی تازگی اور اپنے اسلامی بھائیوں سے ناپسندیدہ بو دور کرنے کی نیت ہو تو ہر نیت پر الگ الگ ثواب ملے گا تو خوشبو لگانے میں اکثر شیطان جو ہے نا یہ غلط نیتوں میں مبتلا کر دیتا ہے یاد اگر کوئی اس نیت سے خوشبو لگائے گا کہ لوگ واہ واہ کریں گے یار آج کون سی خوشبو لگائی ہے ذرا اپنا بھی نام ہو جائے گا اور جدھر سے گزروں گا تو خوشبو مہک جائے گی لوگ مڑ مڑ کر دیکھیں گے کہ یار بڑی زبردست خوشبو آ رہی ہے اس سے تو لوگ میری تعریف کریں گے تو اگر اس طرح کیا بری نیتیں ہیں تو یہ مضموم ہے چنانچہ اس نیت سے خوشبو لگانے کی ہرس جو ہے یہ بھی مضموم ہوگی حجت الاسلام حضرت سیدنا ابو حامد امام محمد بن محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ کا فرمانے عالی ہے کہ اس نیت سے خوشبو لگانا کہ لوگ واوا کریں یا قیمتی خوشبو لگا کر لوگوں پر اپنی مالداری کا سکہ بٹھانے کی نیت ہو تو ان صورتوں میں خوشبو لگانے والا گناہگار ہوگا اور خوشبو بروز قیامت موردار سے بھی زیادہ بدبودار ہوگی تو ہمیں چیک کرنا ہے اور اس چیک کرنے کا جو انداز سنت دامت برکات و فرماتے ہیں کہ کوئی بھی کام کریں تو ذرا سا ٹھہر جائیں ذرا ٹھہر جائے اس لئے بیان کرتے ہیں کہ امیر اہل سنت دامت برکات و عالیہ نے خوشبو لگانے کی نیئے خوشبو استعمال کرنے کے لیے اتر کی شیشی اٹھائی ایک بار لیکن غالباً اس خیال سے پھر واپس رکھ دی کہ اگر میں صرف خوشبو حاصل کرنے کے لیے عطر لگاؤں تو خوشبو ملے گی مگر دل میں سنت کی نیت حاضر نہ ہونے کی بنا پر سنت کا ثواب نہیں ملے گا آپ نے واپس رکھ دی چند لمحوں کے بعد امیر عال سنت دامت برکات و مالیہ نے دوبارہ عطر کی شیشی اٹھائی اور سنت کی نیت سے خوشبو استعمال فرمائی امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جب نماز کے لیے تیاری ہو تو تازی میں نماز کی نیت سے خوشبو استعمال کر کے نماز پڑھوں اب خوشبو لگائیے لیکن اچھی نیت ہوگی تو مجھے ان تمام چیزوں کا اچھا ثواب ملے گا ایک بزرگ رحمتہ اللہ تعالی کے بارے میں لکھا کسی کتاب میں پڑھا تھا کیا آپ ایک مرتبہ کسی سے ملنے گئے تو انہوں نے نیا مکان بنایا تھا اب ایک روشن دار کھڑکی نکلی ہوئی تھی تو آپ نے پوچھا کھڑکی کیوں نکالی ہے تو اس نے کہا کہ اس لیے کہ تاکہ ہوا اور روشنی کا گزر ہوگا یہاں سے تو آپ نے فرمایا کہ جب یہ سوراغ کیا تھا تو ہوا بھی آنی ہے روشنی بھی آنی آنی ہے کیا ہی اچھا ہوتا کہ سوراخ کرتے ہوئے نیت ہوتی کہ اس سے نیک لوگوں کی زیارت کروں گا آزان کی آواز سنوں گا آزان کی آواز سنوں گا تو جب یہ اچھی اچھی نیتیں شامل ہوتی تو یہ کھڑکی نکالنا بھی آپ کا کارے ثواب ہو جاتا تو بہرحال ہم نے ان تینوں نیتوں کے بارے میں سنا اور یہ حقیقت بھی کھلی کہ حرس ہماری طبیعت میں رچی بسی ہوئی ہے اس سے مکمل طور پر کنارہ کش نہیں ہو سکتے لیکن اس ہلس کا رخ موڑنا یہ ہمارے اختیار میں ہے امامہ باندھتے ہیں بعض اسلام میں مستقل باندھتے ہیں امیر علیہ سنت نے اس پہ تربیت فرمائی کہ چونکہ ہماری عادت ہے تو ہم اس امامہ باندھنے میں کیا نیتیں کرتے ہیں کا فرما بھی تھوڑی دیر رک جائیں اور سوچیں غور کریں کہ میرا یہ امامہ باندھنا کیوں ہے اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اب سنت پر عمل کا ثواب ملے گا عموماً اسلام بھائی جو دعوت اسلامی کے اجتماع میں آتے ہیں فیضان سنت کے درس میں بیٹھتے ہیں بارہ دیکھا گیا سیدھا پاؤں پہننے کا الٹا پاؤں نکالنے کا یہ معمول ہوتا ہے اب عادت تو ہو گئی لیکن اس عمل کو کرنے سے پہلے جب تک رک کر اس بات کی نیت نہیں کریں گے کہ سیدھے پاؤں میں پیر داخل کرنا یہ سنت ہے تو سنت کا ثواب نہیں ملے گا تو ہم اگر تھوڑا سا اس معاملے میں توجہ دیں تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ہم اپنے نام اعمال میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں بہرحال مدنی چینل کے ناظرین نیکیوں کا حریث نیکیوں کا لالچی بننا یہ بے حد ضروری ہے ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان نصیحت نشان ہے اس پر ہرس کرو جو تمہیں نفع دے اور اللہ سے مدد مانگو آج نہ ہو تو شارح رہے مسلم حضرت علامہ شرف الدین نووی علیہ رحمت اللہ القوی اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں یعنی اللہ کی عبادت میں خوب حرض کرو اور اس پر انعام کا لالچ رکھو مگر اس عبادت میں بھی اپنی کوشش پر بھروسہ کرنے کے بجائے اللہ سے مدد مانگو مفسر شہیر عکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت اللہ الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے کے خیال رہے دنیاوی چیزوں میں کناٹ اور صبر یہ اچھا ہے مگر آخرت کی چیزوں میں ہلس اور بے صبری آلہ ہے دین کے کسی درجے پر پہنچ کر کناٹ نہ کر لو آگے بڑھنے کی کوشش کرو تو نیکیاں کمانے میں ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا بڑھیں گے کون کون نیت کرتا ہے کہ انشاءاللہ شاء نیکیاں کرنے میں خوب کوشش کرنے کی ماشاءاللہ تو یہ جو نیکیوں کی ہرس کی کمی ہوتی ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے تو علماء لکھتے ہیں کہ دنیا کی محبت میں زیادتی اور آخرت کی الفت کی کمی کی وجہ سے مسلمانوں کی بھاری اکثریت شوق عبادت سے کو دور اور گناہوں کی ہرس کے بہت قریب ہیں آپ نظارے دیکھ سکتے ہیں معاشرے میں کہ آج کا اگر نوجوان ہے یہ کتار میں لگ کر مہنگے داموں ٹکٹ خرید کر ساری رات گناہوں بھرے میوزک پروگرام دیکھنے سننے کے لیے تیار ہے مگر نماز کی غرض سے چند منٹ کے لیے مسجد کا رخ کرنے سے گھبراتا ہے کئی کئی گھنٹے ریموٹ ہاتھ میں پکڑے کیبل پر فلمیں ڈرامے دیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے مگر علم دین سیکھنے کے لیے سو فیصد خالص اسلامی چینل مدنی چینل دیکھنے کے لیے نفس و شیطان رکاوٹ ڈالتا ہے سینکڑوں سطروں پر مشتمل کئی کئی اخبار روزانہ پڑھنے والوں کو کئی کئی مہینے قرآن پاک چھونے تک کی بھی توفیق نہیں ملتی ہے رمضان میں پڑھا ہوگا بالکل آپ نے پورا قرآن پڑھا لیکن غور کریں کہ اب یہ قرآن جزدان میں لپیٹ کر کتنا اونچا رکھ دیا ہے آپ نے کہ بغیر اسکول کے تو آپ کا ہاتھ بھی نہیں لگے گا وہاں پر پورا سال وہاں رکھتے ہیں جناب بعض تو بڑھتے رمضان میں ورنہ ہر سال کپڑا تبدیل کر دیا جاتا ہے ہمارے یہاں تو یہ کیوں ہوتا ہے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ہم برے دوستوں کی گندی صحبت میں بلا نادا گھنٹوں اپنا وقت برباد کرتے ہیں لیکن اگر دعوت اسلامی والے ہم کو کہیں کہ چلے आज آج ہفتے میں ایک دن ہم علاقائی دورہ کرتے ہیں اور یہ مسجد میں نمازی بڑھانے کی گویا ایک مشین ہے قافلے میں سفر کرانے کے لیے ایک مشین ہے آئیے ہم علاقائی دورہ کریں تاکہ جو بے نمازی ان کو مسجدوں کی طرف لائیں ہم اس کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں یاد رکھیے زندگی یہ بے حد مختصر ہے بہت مختصر ہے ان قریب اس دنیا سے ہمیں چلے جانا ہے اپنی قبر میں اترنا ہے اپنی کرنی کا پھل بھگتنا ہے تو ہمیں نیکیوں کی ہرس کرنی ہے کیونکہ آج اگر کوئی اپنے بال بچوں کو پالنے کے حوالے سے یا جناب دکانداری میں ایسا مشغول ہوتا ہے کہ جناب اس کو نماز جماعت چلی جاتی ہے بسا اوقات نمازی بھی چھوٹ جاتی ہے یاد رکھیے کہ دنیاوی دوستوں کی خاطر اہل ویال کی خاطر اگر آج عبادت میں سستی کی نمازوں میں سستی کی تو یہ جو طبقہ ہے کوئی بھی شخص قیامت کے دن کسی کی کوئی مدد نہیں کر سکے گا کہ قیامت کے دن ہمیں ایک ایک نیکی کی قدر و قیمت کا احساس ہوگا چنانچہ حضرت سیدنا اکریمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے قیامت کے دن ایک شخص اپنے باپ کے پاس آ کر کہے گا ابو جان کیا میں آپ کا فرما بردار نہ تھا کیا میں آپ سے محبت برا سلوک نہ کرتا تھا کیا میں آپ کے ساتھ بھلائی نہ کرتا تھا آپ دیکھ رہے ہیں میں کس مصیبت میں گرفتار ہوں مجھے ایک اپنی نیکیوں میں سے صرف ایک نیکی دے دیجیے یا میرے ایک گناہ کا بوجھ اٹھا لیجیے باپ کہے گا میرے بیٹے تو نے جو مجھ سے چیز مانگی ہے وہ آسان تو ہے مگر میں بھی اسی چیز سے ڈرتا ہوں جس سے تم ڈر رہے ہو اس کے بعد باپ بیٹے کو اپنے احسانات یاد دلا کر یہی مطالبہ کرے گا تو بیٹا جواب دے گا آپ نے بہت تھوڑی سی چیز کا سوال کیا ہے لیکن مجھے بھی اسی بات کا خوف ہے جس سے آپ کو ڈر ہے تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں گناہوں کے اس بھرے ہوئے ناما امال پر ذرا سرسری سی نظر تو ڈالیں کہ اگر یہی گناہوں برا امال نامہ لے کر رب تالا کی بارگاہ میں حاضری ہو گئی تو پھر کیسی شرمندگی کا سامنا ہوگا کہ اس میں تو نمازی بھی نہیں ہیں رمضان کے روزوں کی بھی سستی ہے زکوٰۃ کی ادائیگی میں بھی غفلت ہے حج فرش تو وہ بھی اب تک کرنے میں ہم ناکام رہے سنتوں پر عمل کا تو تصور ہی نہیں رہا آئیے ہمت کیجئے ہمت کیجئے رب تعلی کے حضور اپنے گناہوں سے توبہ کر لیجئے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے رب کریم ہمارا رب کریم ہے وہ کرم فرماتا ہے وہ رحیم ہے رحم فرماتا ہے اور نیکیوں کا حلف کہ اگر خواہش پیدا ہو گئی تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ نیکیوں کے فضائل کا مطالعہ کیجیے کہ مجھے نماز پڑھش تو ہے لیکن اگر یہی نماز میں جماعت کے ساتھ پڑھوں تو مجھے کیا فضیلت ملے گی میں نماز تو پڑھتا ہوں لیکن یہی نماز میں پہلی صف میں ادا کروں گا تو مجھے کیا ثواب ملے گا میں نماز پڑھنے کے لیے تو آ رہا ہوں اگر کسی کو اپنے ساتھ نماز کے لیے لے کر آؤں گا تو مجھے کیا فضیلت ملے گی میں ٹوپی پہن کر نماز پڑھ رہا ہوں اگر یہی نماز میں امامہ شریف پہن کر پڑھوں تو مجھے کیا ثواب ملے گا میں نماز کے بعد جو دعوت اسلامی والے فیضان سنت کا درس دیتے ہیں اس علم دین حاصل کرنے کے مدنی حلقے میں میں شرکت کر تو مجھے کیا ثواب ملے گا میں روزانہ مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت کر کے قرآن پاک پڑھنا سیکھوں اور پھر جب سیکھ تو دوسروں کو قرآن پڑھاؤں تو اس قرآن پڑھنے اور قرآن پڑھانے کا مجھے کیا ثواب ملے گا یہ جب عظیم و شان ثواب کا علم ہم حاصل کریں گے تو یوں سمجھ لیجئے کہ نیکیاں کرنے کی ہم مشین بن جائیں گے جی ہاں نیکیاں کرنے کی ہماری رغبت مل جائے گی ایسا شوق مل جائے گا اور ہمارے اسلاف ہمارے بزرگان دین یہ اس طرح کی سوچ رکھا کرتے تھے ایک بڑی پیاری روایت اسی کتاب میں لکھی ہے حضرت سید ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ نو روایت کرتے ہیں کہ سرکارے والا تبار ہم بے بےکسوں کے مددگار شفیع روز شمار صلی اللہ علیہ وسلم نے دریا فرمایا صحابہ گرام سے کیا آج تم میں سے کسی کس نے روزہ رکھا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے عرض کی کہ آقا میں نے پھر پوچھا آج تم میں سے کس نے جنازے میں شرکت کی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے پھر عرض کرنے کا آقا میں نے ارشاد فرمایا آج تم میں سے کس نے مسکین کو کھانا کھلایا پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عرض کی آکا میں نے پھر سرکار علیہ سلاد و نے ارشاد فرمایا کہ آج تم میں سے کس نے مریض کی عیادت کی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے پھر ارض کی آکا میں نے تو باہروبر کے بادشاہ دو عالم کے شہنشاہ امت کے خیر خواہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کسی میں یہ خصلتیں جمع ہو جائیں وہ جنت میں داخل ہوگا اللہ <سلام> یہ ہمارے اصلاح فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نو آپ پر نماز فجر سے پہلے خنجر سے قاتلانہ حملہ کیا گیا آپ شدید زخمی ہونے کے باوجود اپنی زندگی کی آخری سانس تک نماز کا اہتمام فرماتے رہے عثمان غنی رضی اللہ عنہ جن سے ہم کو محبت ہے الحمد ہمیں ہر صحابی سے محبت ہے الحمد تو یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا جب شہادت کا وقت آیا تو علماء نے لکھا کہ اس وقت آپ سلاوت قرآن کر رہے تھے تو یہ ہمارے اسلاف اور بزرگوں کا انداز ہوتا تھا یہ رات یہ دن بھر اپنے معاملات کرتے اور رات بھی اپنی عبادت میں مصروف رہا کرتے حضرت سیدنا صفوان بن سلیم علیہ رحمۃ اللہ علی کریم کی پنڈلیاں نماز میں زیادہ دیر کھڑے رہنے کی وجہ سے سوج گئی تھی آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے کسرت سے عبادت کیا کرتے یہاں تک علماء نے ان کے معامولات میں لکھا ہے کہ بالفرض آپ رحمت اللہ تعالی سے یہ کہا جاتا کہ کل قیامت ہے تو بھی اپنی عبادت میں کچھ اضافہ نہ کر سکتے یعنی ان کے پاس عبادت میں اضافہ کرنے کی گنجائش ہی نہیں تھی اتنا اپنے آپ کو آپ نے مصروف رکھا تھا تو ہم غور کریں اور سوچیں کہ ان اسلاف اور ان بزرگوں سے ہمیں پیار ہے لیکن انہوں نے اپنی زندگی جو گزاری کیا میں اپنی زندگی عبادت میں نہیں گزار سکتا کیا میں سنتوں کا پابند نہیں بن سکتا کیا میں ایک دعوت اسلامی کا مبلک بن کر کریا کریا گاؤں گاؤں نیکی کی دعوت نہیں دے سکتا کیا میں قرآن پاک پڑھ کر دوسروں کو نہیں پڑھا سکتا کیا میں فیضان سنت کا درس دے کر اس سنتوں کی تعلیم کو عام نہیں کر سکتا میں غور کروں اگر کر سکتا ہوں تو شیطان سے ہم کو لڑائی کرنی پڑے گی ہمت کر کے آگے بڑھنا پڑے گا اور دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا پڑے گا کہ یہ جتنے بھی کام ہیں ان کاموں کو سیکھنے کے لیے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ہمیں ہمیں کوشش کرنی پڑی اور جو کوشش کرتا ہے اس کی حالت اچھی ہو جاتی ہے ہمارے ایسی شہر میں ایک اسلائی میں نے اپنی مدنی باہر لکھوائی جن کا تعلق محراب پور سندھ سے ہے وہ کہتے ہیں کہ والد صاحب کی دعوت اسلامی سے وابستگی کی برکت سے میں بھی مدنی ماحول سے وابستہ اور مدرسۃ المدینہ کا طالب علم تھا میرے والد صاحب روزگار کے سلسلے میں بیرون ملک چلے گئے میں بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا آزادی ملی تو میرے پر پور نکلنا شروع ہوئے میں اپنی مرضی سے کام کرنے لگا رفتار رفتار نمازوں کی پابندی ختم ہو گئی لڑنا جھگڑنا میرا معمول بن گیا کردار بگڑا تو میرے سر پر عشق مجازی کا بھوت سوار ہو گیا اور مراد نہ ملنے پر نفسیاتی مریض بن کر رہ گیا میرے بگڑنے کی خبر والد صاحب تک پہنچی وہ بھی بڑے گھبرائے پریشان ہوئے مجھے فون پر سمجھانے کی کوشش کی لیکن میرے ڈھنگ نہ بدلے اتنا ضرور ہوا کہ میرا ضمیر اب مجھے ملامت کرنے لگا ایک دن بیٹھا بیٹھا میں مدنی چینل دیکھ رہا تھا کہ ترسٹھ دن کے تربیتی کورس کی وہاں پر ترغیب دلائی جا رہی تھی میرے دل میں یہ کورس کرنے کا جذبہ پیدا ہوا لیکن سوچ کر ہمت ہار گیا کہ میں تو بہت گنادار انسان ہوں شیخ تریقت امیر سنت یہ مجھے کہاں قبول فرمائیں گے لیکن اگلے ہی روز ابو جان کا فون آ گیا انہوں نے مجھ پر اس کورس کرنے کے لیے انفرادی کوشش کی میرے منہ سے نکل گیا کہ ٹھیک ہے میں یہ کورس کروں گا چنانچہ میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ آشقان رسول کے اس مرکز میں پہنچ گیا جو ہی میں نے فیضان مدینہ میں قدم رکھا تو ایسا روحانی سکون ملا جس کا میں بیان نہیں کر سکتا تربیتی کورس میں داخلہ لینے کے بعد ایک نئی زندگی کا آغاز کیا جس میں پانچ وقت کی بات جماعت نمازیں تھیں تلاوت تھی نا شریف ذکر وسکار نیکی کی دعوت کی بہاریں تھیں تربیتی کورس مکمل کرنے کے بعد بارہ ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کی نیت کر کے جب میں واپس گھر پہنچا تو میرے والدین میرے کردار میں مثبت تبدیلیاں دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ وہی ہمارا بیٹا ہے یا کوئی اور میں نے ارض کی کہ یہ سب میرے باپا جان امیر اہل سنت کا فیضان ہے تو اچھے کی صحبت اچھا بناتی ہے برے کی صحبت انسان کو برا بناتی ہے تو آئیے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں دعوت اسلامی کے اس مدنی مقصد کے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے ہمارا <تصفح> مدنی مقصد ہمارا مدنی مقصد کیا ہے اپنی اور ساری کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاء اللہ اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی نامات پر عمل یہ لے لیجیے خدا کی قسم بہت بڑی یہ نعمت ہے جو امیر علیہ سنت نے ہمیں عطا فرمائی جائزہ لے لے اپنی زندگی کا انشاءاللہ مدنی نعمت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے مدنی قافلوں میں سفر کریں گے دنیا اور آخرت کی برکتیں ملیں گی اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بجا نبی جیل امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذان کا جواب دیجئے ہر کلمے پر دو لاکھ نیکیاں سے